بداوت السلام ہے تب بھی ٹھیک ہے, ہے, ہے اور دعوت کے معنی میں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بعد نسخوں میں بدائیت السلام آیا تو جن نسخوں میں ہے وہاں یہ کہا جائے گا ادو کا علاق اسلام میں تمہیں ایسے کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو اسلام کی دعوت دینے والا ہے کلیمتن داٮٔتی اسلام اس کے بعد پھر یہاں آپ نے فرمایا اسلم یہ عمر ہے تسلم یہاں تسلیم لکھا یہ غلط ہے تسلم یہ ترغیب ہے اور فہم طلح یہ زجر ہے فہن علیہ کا اسمل یہ بحیت ہے اسلام لے آؤ امر ہو گیا تسلم محفوظ رہو گے یہ ترغیب ہو گئی فہم طلح اگر تم نے اعراد کیا یہ زجر ہے فعین علیہ کا اسمل یہ رشی یہ وحید ہے جو یہ عشی کا گناہ ہے وہی تمہارا بھی ہوگا تو دعوت کے اصول میں یہ باتیں داخل ہیں کہ اس میں امر بھی ہو ترغیب بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زجر بھی ہو اور وحید بھی ہو تو اسلم میں امر آ گیا اور تسلم میں ترغیب آ گئی اور اسمل میں زجر ہو, گیا تو آ اس, میں وحید ہو گئی. اس کے بعد پھر یہاں ہے درمیان میں یوتک اللہ اجرہ کا مرتین یو پک اللہ اجرہ اجرا کا مرتن اگر تم اسلام لے آئے تو تم محفوظ بھی ہو جاؤ گے تسلم اور اللہ دوہرا اضر تمہیں دیں گے آپ نے پڑھا کہ کوئی کتابی اگر ایمان لے آتا ہے پہلے وہ اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتا تھا حضرت موسیٰ پر ایمان تھا یہودی کا یا حضرت عیسیٰ پر ایمان تھا عیسائی کا اور اب وہ آپ پر ایمان لے آئے گا تو دوہرے اجر کا مسحل ہوگا تو یہ بھی عیسائی ہے اگر یہ ایمان لے آیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا اور ایک مطلب اور بھی ہے یو تک اجرک مرتن کے معنی ہے مرتن بادہ مرتن مررتن بادہ مرتن کا مطلب یہ کہ مسلسل تمہیں عجر ملتا رہے کیوں اس لیے کہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے فلاں شہر کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے فلاں شہر کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے بادشاہ ایمان لے آیا ہے تو رئیت بھی ایمان لے آئے گی تو جو جگہ جگہ لوگ ایمان لانے والے ہوں گے ان کے ایمان کا سبب تم بنو گے تو لہذا تمہیں بار بار اجر ملتا رہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ایک تو وہی کہ عیسائی جب آپ پر ایمان لے آتا ہے یا یہودی آپ پر ایمان لاتا ہے تو اس کو دوہرا ملتا ہے اور اگر مرتن مر کے مانا مرتن باز مرتن مر کے ہوں یعنی بار بار تمہیں ثواب ملے گا تو اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ تم سبب بنو گے دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کا لہذا جب بھی کوئی ایمان لائے گا تمہیں بھی ثواب ملے گا پھر کوئی اور ایمان لائے گا تمہیں ثواب ملے گا فیم وہ ان طولتا وہ ان نہیں کہا اس لیے کہ وہ اہلی کتاب میں سے وہ کفر کی اصطلاح کو جانتا ہے تو اس سے اس کو وحشت ہوتی تو اس وحشت سے بچانے کے لیے بجائے کفرتا کے طلتا کا سیدھا استعمال کیا فعین علی کا یریس يریف کے مانا کاشکار کے آتے ہیں چاہے وہ زمین کا مالک ہو اور کاشت کراتا ہو اور چاہے وہ ہاری ہو دوسرے کی زمین میں کاشت کرتا ہو دونوں اس میں داخل ہیں تو اس کی پبلک اور رعایت کے اندر چونکہ عام طور پر کاشت کا رواج تھا کچھ لوگ زمینوں کے مالک سے وہ اپنی زمینوں میں کاشت کرایا کرتے تھے اور کچھ لوگ ہاری ہو کر دوسروں کی زمین میں کاشت کرتے تھے تو وہ مراد ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تم इनके ایمان لاؤ گے تو ان کے ایمان نہ لانے کا سبب تم بنو گے لہذا گوا اس کا گنا بھی تمہیں ہوگا یہ سین یہ سی کا گنا تم پر ہوگا یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا گنا تم پر ہوگا تم جب ایمان نہیں لاؤ تو وہ بھی نہیں گے تم سبب بنو گے اس کے بعد آگے اللہ نابا نشری کبھی شیاد نا بادن اربابلہ مسلمون یہاں دو اعتراض ایک اعتراض تو یہ ہے کہ قرآن میں تو واؤ نہیں یہاں روایت کے اندر وہ اہل کتاب لکھا ہے اور قرآن قرآن کی آیت ہے اور اس میں واو ہے نہیں تو لہذا یہ واو کیوں لکھا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اصل میں معطوف علی محدوف ہے اور وہ کیا فیملی ادوک ودیاتی اسلام وقول اطبان لکھول تالا یاب تالو عراق تھلے نا ادوک ودیاتی اسلام و عقول لکا ولی اتباہی کا اطباع لکھول اللہ یا اہل <الْكِتَاب> اب یہ واؤ جو ہے یہ اتف میں استعمال ہو گیا یہاں ان ادب کا ودیات دی الاسلام وہ عقول و لک رہا ہے وہ عقول و لکا ولی اتباح یا اہل <الْكِتَاب> دوسرے اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خط لکھا ہے سن چھ میں اور یہ آیت جو ہے علی عمران کی یہ نصارہ نجران کے بارے میں نادل ہوئی ہے اور نجران کے نصارہ کی آمد سن نو میں ہے تو یہ آیت لوگوں نے کہا ہے ابن صاف وغیرہ نے کہ سورہ آل عمران کی آیات شروع سے لے کر اسی تک وہ نجران کے کے حوالے سے دل ہوں شروع سے لے کر اسی تک جو آیات ہیں وہ وفد نجران کے حوالے سے نادل ہوں اور نجران کا وفد آیا ہے وہ سن نوم میں صبح مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات سن نو میں نادل ہوئی اور ابتداء انہیں نجران کے وقت کے ذریعے سے ہوئی قاتل اللہ باللہ بالیوم الاخر ما الدین ولابون ورسوله ولادیندین الحق مین الدین اوت الکتاب حتائی جزین <سَاغِرُونَ> اس آت کے اندر جزیہ کا ذکر بھی ہے تو عشقال یہی ہوا ہے تو بعد میں نازل ہوئی ہے جزیہ سے اس کا تعلق ہے اور خط آپ نے لکھا ہے سن چھ میں تو اس وقت آپ نازل نہیں ہوئی تھی تو ایک بات آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آل عمران کی آیات شروع سے لے کر اسی تک وفد نجران کے بارے میں نادل ہوئی ہیں ان کا یہ قول محقق نہیں ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ آت پہلے نادل ہوئی جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیات ابتدا سے لے کر اسی تک وفد نجران کے بارے میں نادل ہوئی ہیں تو عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ قول محقق نہیں ہے جب محقق نہیں ہے تو لہٰذا ممکن ہے کہ یہ آیات پہلے نادل ہو دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ آپ پہلے کر لیتے ہیں اور اس کی تائید میں آیت بعد میں آتی بہت سے مظاہر قرآن مجید میں ایسے موجود ہیں تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے پہلے کر لیا ہو اور آیت کا نزول بعد میں ہوا ہو اس کے بعد پھر یہ کشکال ہوتا ہے بیننا اللہ اللہ بازونا بازونا من دون اللہ. یہ تو نسارا توقانی میں سلاس کے قائل ان کو مواحد کیسے کہا جا رہا ہے یہی تو کہا جا رہا نا تالو اللہ کلیمتن سوائم بیننا او بینکم اللہ الا اللہ یہ تو عید اور وہ توحید کے قائل نہیں تو ایک جواب تو دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اللہ الا اللہ فرمایا گیا ہے اور ولاد الہباد من مند الله کہا گیا ہے یہ تین سبھی غیر محرف کے حوالے سے کہا گیا چونکہ تمام انبیاء علیہ سلام کے دین میں توحید کی تعلیم ہوتی ہے یہ تو بعد میں لوگوں نے اخانی میں صلاثہ کا سلسلہ شروع کیا ہے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں توحیدی کی تعلیم تھی تو غیر معرت جو دین حضرت عیسیٰ کا تھا اس کے حوالے سے یہ بات آئی دوسری ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اقانی میں ثلاثہ کے قائل ہونے کے باوجود ان کا دعویٰ توحیدی کا ہے وہ اپنے آپ کو واحدی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں چاند اور سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں سمندروں کو اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں امور نظام کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں اللہ ہے جس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہندو تینتیس کروڑ دیوتا کے قائل تینتیس کروڑ دو, دو چار نہیں ہزار دو ہزار نہیں تینتیس کروڑ وہ بھی کہتے ہیں کہ موبائل کیوں کہتے ہیں معاہد ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے ارض و سما کا اللہ خالق ہے شمس و قمر کا اللہ خالق ہے جبال بہار کا اللہ ہی تدبیر کرتا ہے امور اظام کی اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹالتا تو یہ عقیدہ چونکہ ان کا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے آلیہ ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے حوالہ کر دیے ہیں باقی اللہ اللہ ہے یہ اللہ کے برابر تھوڑی تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ مماشات مال قسم کے بعد سے اس کو اختیار کیا گیا ان کو قریب لانے کے لیے کہ ٹھیک ہے تم بھی توحید کے قائل ہو ہم بھی توحید کے قائل ہیں تو اس توحید کو اب حقیقتاً اختیار کر لیا جائے اس سبھی کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی تھی اور یا مماشات مال خسن کے باپ سے یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اقانی میں صلاحہ کا قائل ہونے کے باوجود مواحد کہتے ہیں آگے فہم طول آنا تو چاہیے سیاق کے اعتبار سے فہم طول لیکن چونکہ قرآن کی آیت نقل کی جا رہی ہے تو اس لیے اس میں تولو تھا تو وہی وہ نقل کر دیا کالا صحب فرطفل اسواد وہ اخریجنا ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرکل نے وہ باتیں کی اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا فن کا ناماتقول و حقیم لکھو موض یا قدم یہ <حَاتَن> پہلے کہہ چکا ہے کہ ابو سفیان جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر یہ واقعی ہیں تو پھر یہ پیغمبر میرے قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے وہ خد کن تو عالم خارج اور میں جانتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں ولم اکن لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ان میں سے ہوں گے لیکن بدہواس ہو گیا اور بدہواس ہونے کی وجہ سے حقیقت کو بھول گیا ورنہ تو یہ بات متعین تھی کہ اب جو پر پیغمبر آئیں گے وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے ابن بنو اسماعیل کا ملک مکہ ہے تو لہذا یہ کہنا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گی غلط ہے اس کو معلوم تھا اور پھر آگے کہتا فلو انی عالم انی اخلوصل لتا جشن تو لکھا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکتا ہوں تو میں ان سے ملاقات کے لیے سفر کی مشقت برداشت کرتا یعنی مطلب یہ کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر میں وہاں جانے کا ارادہ کروں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے اور پھر اللہ رسل تو قدم ہے اور میں ان کے پاؤں دھوتا تو یہ ساری باتیں با جب قوم کے سامنے آئیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسور ان گہو شور بہت ہوا فرطفاتل اسوات اور آوازیں اونچی ہو گئی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو ہمیں عربوں کا غلام بنانا چاہتا ہے یہ ہمیں اپنے دین سے منحرف کرنے کی باتیں کر رہا دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہوا اور شور ہو گیا آگے کہتے ہیں وہ اخری ہمیں نکال دیا گیا وہاں تھا. کیوں نکال دیا گیا ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ حوال کے لیے بلایا تھا وہ ہو گئی لہذا کہ آپ جاؤ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ہمارے بادشاہ کے اندر جو یہ تبدیلی آئی ہے اور اس مدعی نبوت سے وہ عقد کا ادھار کر رہا ہے وہ ان کے بیان کی وجہ سے کر رہا ہے لہذا ان پر غصہ آئے گا یہ بھی اعتماد کی چونکہ یہ جو ہیر نے باتیں کی کہ وہ اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے اور میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا تو جانے کی کوشش کرتا ان کے پاؤ دھوتا یہ باتیں ابو سفیان کی گفتگو کے نتیجے میں سامنے آئی تو لہذا ابو سفیان اس کا سبب بنے اور جب ابو سفیان اس کا سبب بنے تو ان پر غصہ اتارا جائے گا اس لیے ان کو کہا جاؤ آگے کے فخل تو لیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہینا خریج نہ, اخرج نہ جب ہمیں نکالا گیا لقد امیرا امرو ابن ابھی کبشا ابو قبشا کے بیٹے کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا کہنا تو کہنا تو یہ چاہتا تھا لقد امیرا امرو محمد لقت محمد کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا لیکن ابن ابھی کبشا کہہ رہا ہے ان لوگوں کا دستور ہے کہ جب کسی آدمی کو گم نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں جب کسی آدمی کو بے وقات بتانا چاہتے ہیں جب کسی آدمی کو بے حیثیت بور کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں جو غیر معروف تو ابو سفیان کو غصہ کیوں غصہ ہے؟ کہ ہرقل متاثر ہو گیا اور ہرقل کا متاثر ہونا بہت بڑی بات ہے تو اس لیے اس غصے میں وہ لقد امیرا امر محمد نہیں کہتا بلکہ لقد امیرا امرو ابن ابھی کبشا ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا ابو کبشا کو بہت سے قوال ہیں بعض نے کہا آپ کے نانا کی کنیت ہے بعد نے کہا نانا کے نانا کی کنیت بعد نے کہا عبد المتلف کے نانا کی کنیت اور بھی بہت سے خبر بعد نے کہا آپ کا روای باپ ہارث ابن عبد العزا حلیمہ کا شوہ حارث ابن عبد العزا اس کا نام ہے اور اس کی کنیت ابو قبضہ ہے تو اس کی طرف نسبت کی بعد نے کہا کہ بنو خزا کا ایک آدمی تھا اس نے بت پرستی چھوڑ دی تھی اور شیرا ستاری کی پرست کرنے لگا تھا بنو خزا کا ایک آدمی تھا وز ابن عامر ابن غالب وز کے ساتھ وزر ابن عامر ابن غالب یہ بنو قبشا ہے اور, خدا کا بنو خدا کا آدمی ہے اور اس نے بت پرستی چھوڑ دی تھی اور شیرا ستارے کی پرستش کرنے لگا تھا تو بت پرستی کے ترک میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہے. آپ بھی بت پرستی کو برا کہتے ہیں وہ بھی بت پرستی کو برا کہتا تھا اس لیے کہہ دیا کہ یہ ابو گمشاہ کا بیٹا ہے یہ خواب وہ اہمیت کیوں اختیار کر گیا بنو ار کا بادشاہ اس سے در رہا ہے بنو ار کا بادشاہ ہر ہے اس کو بنو ار اس کی قوم کو بنو ار کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روم ابن عیس نے ہبشاہبشاہ کی, کی بیٹی سے شادی کر لی دی. ان کے جد امجد روم ابن ہی انہوں نے شادی کی تھی حبشے کے بادشاہ کی بیٹی تھے یہ سفید وہ کالی تو نتیجہ یہ کہ اولاد درد اس لیے ان کو بنو اثر کہا جاتا ہے آگے کہتا ہے کہ فمازل تو موق سر میں اس وقت سے اس یقین پر رہا کہ محمد غالب آئے گی فمادل تو موق سید پس میں برابر یقین کرنے والا تھا کہ غالب آ جائیں گے حتیٰ خل اللہ علیہ اسلام یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اسلام کو داخل کر دیا یوم فتح مکہ میں یہ ایمان لے آئے اور یوم فتح مکہ میں ایمان لانے کے بعد پھر یہ ایمان پر قائم رہے بہت سے لوگ ہماری جماعت میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان منافق تھا وہ ایمان نہیں تھا. یہ اصل میں راضیوں کا پروپ ایجنڈا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہ عمر کو بخشا ہے نہ معاویہ کو بخشا ہے تو پھر ابو سفیان کے شمار پچھلے دنوں ایک گا سلسلہ چلا تھا رسالوں کے اندر بیانات کا تو یہ, والے جو تھے, یہ اس بات پر مصر تھے کہ ابو سفیان منافق تھا. لیکن علماء حقانی نے ان کی ایسی خبر لی ایسی خبر لی کہ وہ خاموش خاموش ہو گئے تو حق کو قبول کرنا تو کسی کسی کے حصے میں آتا ہے بہت بحث چلی تھی آگے اس کے بعد میں ہے وکانا ابن ال یہ متصل بس ندی صابق ہے بعض نے اس کو معلق قرار دیا ہے یہ بالکل غلط ہے سند سابق کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور زہری جو سند سابق کے اندر راوی موجود ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں یہ ابن ال ناتور ایلیا اور کا صاحب تھا ناتور اور نازور ناتور کہتے ہیں اس کو جو کھجوروں کے باپ کی رکھوالی کرتا ہے اور نازور کہتے ہیں اس کو جو انگوروں کے باپ کی رکھوالی کرتا ہے اور یہ لفظ غیر عربی ہے یہ ابن ناتور ایمان لے آئے ہیں عبد الملک کے زمانے میں زوری سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اسی موقع پر انہوں نے زوری سے جو انہوں نے زوری سے واقعہ بیان کیا کانا ابن الاتور صاحب ایلیا یہ ایلیا کا گورنر تھا اور وہ ہیرکل اور ہرقل کا مصاحب تھا کیا مطلب یعنی ہیرکل کے خواش میں داخل تھا اور ایلیا بیت المقدس سے وہاں کا یہ گورنر بھی تھا تو صاحبہ علیہ سے مراد بیت المقدس کا گورنر ہونا اور صاحبہ ہرقل سے مراد اس کے خواص میں داخل ہونا اور آگے شقف علا ر شام اور شام کے نصرانیوں کا یہ لاٹ پادری بھی تھا سکفا بھی پڑا گیا ہے باب تہیل سے اس قفا بھی پڑھا گیا ہے باب افعال سے یعنی شام کے نصارہ کا لاٹ پادری اس کو مقرر کیا گیا تھا سقفا اگر ہوگا تب بھی اور اس قفا اگر ہوگا تب بھی اور سقفہ بھی پڑا گیا سقفا گوا کے معنی وہی لاٹ پہ یہ گواہ نسا رہے شام کا لاٹ پادری تک یہ بھی غیر عربی ہے اگر سقف اس کو پڑھا جائے سقفا تو عربی ہو جائے گا اسقفا عربی ہو جائے گا غیر عربی ہو اور مانا لاٹ پادری کے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سخ سے لے سخ کے مانا چھت کے ہیں سب چھت نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے لاٹ جو ہوتے تھے وہ بھی چھت ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے یہ سخت سے گو بنایا گیا ہے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ دس یہ ابن ناتور بیان کرتا تھا کہ رق جب ایلیا آیا تو ایک روز وہ خبیص النفس تھا جب صبح کی اصبا یوبن خبیص النفس صبح کی گا خبیس النفس ہونے کی حالت خبیص النفس ہونے کا مطلب ہے پریشان پرا گندا دل پرا گندا حال بہت پریشان فقالہ بادو بتا رہی بتری کی جما خواص کے مانا ہے بعض خواص نے کہا قدس تن کرنا ہے عطا کا ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ پریشان کیوں آپ بجے بجھے کیوں ہے کالا عبد الناطر ابن الناطور کہتے ہیں وہ کانا ہر قل حف ہرقل جو تھا یہ حجا فنجوم اگر حضان موصوف اور یمزرف اس کی صفت ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ نظر فنجوم کے ذریعے سے کہانت کیا کرتا تھا حزان کاہن یونز نظر فنجوم کہانت ایک تو شاہطین کی مخبری سے ہوتی ہے ایک کہانت نظر فر کے ذریعے سے ہوتی ہے ایک کہانت فطری ہوتی ہے تین قسمیں ایک فطری ایک نظر ف نجوم کے ذریعے سے ایک شیاطین کے علقا کے ذریعے سے تو حجان موصف اور یدر و فر جملہ اس کی صفت اور مانا یہ کہ اس کی کہانت نظر فر کے ذریعے سے تھی اور اگر یہ کہا جائے کہ حضان خبر اول ہے اور فی نجوم خبر ثانی ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ فطری کہانت بھی تھی اور نظر فر کے ذریعے سے بھی وہ کہانت کیا کرتا تھا فطری بھی تھی دو قسم کی ہو گئی اور نظر ف نجوم کے ذریعے فقال الحم ہینا سا تو اس نے جواب میں کہا لوگوں سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں تو کہنے لگا کہ رات میں نے دیکھا جب نجوم میں غور کیا کہ ملک الخطان ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا مجھے نظر ف نجوم کے ذریعے سے رات اس بات کا پتہ چلا کہ ملک الختان ختنا ملک و عالب خطان اہل خطان کا بادشاہ غالی باغی یا خطان اہل خطان کی حکومت غالب باغی ملک بھی آپ سکتے ہیں ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اور خطان سے مراد اہل خطان کہ ختمہ کرنے والوں کا بادشاہ یا ختمہ کرنے والوں کی حکومت وہ غالب باغی آگے, آگے کہتے ہیں نہ پتہ کرو ختنہ کرنے والے کہاں ہیں کون کون لوگ ہیں کون کون ہیں؟ اللہ اللہ تو لوگوں نے بتایا کہ یہودی خالی ختنہ کرتے ہیں فلا من تو یہود کا معاملہ آپ کو شیش میں نہ ڈالے یہود کا معاملہ آپ کو فکر میں مبتلا نہ کریں وقت مداح نے ملک کا آپ کی حکومت کے جتنے شہر ہیں لکھ دو کہ فلیخ طلوع منفی من, من الود جتنے یہودی ہیں سب کو مار دو یہودیوں کے یہاں ختنہ کا رواج ہے اور جب وہ مار دیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے تو ان کا بادشاہ غالب نہیں آئے گا فب نا ہوں وہ اسی گفتگو کے اندر مشغول تھے تو ہرقل کے پاس ایک آدمی لائے گیا وہی دہیا ارسلہ بھی ملک غصان غسان کے بادشاہ حارس ابن عبی شمر جس کا پہلے ذکر آ گیا وہ ہرقل کے محتحت تھا بسرہ کا حاکم تھا اس کے پاس حضرت دہیا آپ کا خط لے کر گئے تھے تو اس نے پھر ان کو یا ان کے ساتھ ایک اور آدمی لگا کر بھیجا ہرکل کے پاس اب وہ جب آئے تو حضور کی بات انہوں نے بیان کی یعنی خط وغیرہ کے حوالے سے فرمش سخبر رہ جب ہیرکل نے ان سے باتیں سن لی کالا جاؤ فنزرو دیکھو مختلف ہوا عملہ یہ مختون ہے نہیں نظر دیکھا مختین تو بتایا کہ ہاں یہ تو مختون ہے ان, اور عرب کے متعلق اس نے پوچھا کہ ان کے ہاں رواج کیا ہے فقال کہا کہ وہ بھی ختمہ کرتے ہیں فقالہ ملک و حاضی قطر یہی ہے اس گاہ امت کے حضرات جو ان کی حکومت غالب آئی ہزا ملے کو حادیل علما یہ اس امت کا بادشاہ ہے یا ہاضا ملک کو حادیل علما یہ اس امت کی حکومت ہے جو غالب آئی لکھا ہر نے اپنے ایک ساتھی کو جو روبیا میں تھا زخاتر وہ کانا ندیر ہُو علم اور وہ اس کی نظیر تھا علم میں وہ سارا ہر خط لکھا بیت المقدس سے اور خط بھیجنے کے بعد آ گیا ہمس میں جو گوا ان کا پائے تخت تھا اس علاقے کا پہلے آ چکا فلمس بس نہیں چھوڑا ہرقل نے ہمس کو یہاں تک کہ آ گیا اس کے پاس خط اس کے صاحب کا یوا رہا ہر جو ہیر کی رائے سے موافقت کر رہا تھا آپ کے خروج پر اور اس بات پر کہ آپ نبی ہیں تو ہے یہ اور یہ رومیہ میں ہے اور یہ بڑا با با لاٹ بادری بھی ہے اور اس کے پاس خط لے کر حضرت دہیا گئے ہیں یا کوئی اور آدمی یہ متعین نہیں بہرال یہ خط گیا ہے اور اس خط کے جواب میں اور بیت المقدس سے اور یہ اس علاقے کا شام کا پایا تخت ہے یہاں ابھی رقل موجود تھا کہ زکاتر کا جواب آ گیا زکاتر نے جواب میں لکھا کہ بالکل یہ پیغمبر ہیں اور یہ گواہ آ گئے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ زکاتر نے ایمان قبول کیا یا نہیں تصدیق تو کی آپ کے ظہور کی اور آپ کے آنے کی لیکن یہ گواہ ایمان لایا یا نہیں لایا اس کی کوئی تحقیق اور تصدیق نہیں بات میں آگے کے فازین ہر قل لائے روم فی دسکرا تین لہوس بس اجازت دی ہرقل نے روم کے اوزما کو ایک محل میں اپنے جو ہمس کے اندر دسکرا اس بڑے محل کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں خادموں کے لیے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے جاتے ہیں ایک بڑا محل ہوتا ہے مرکزی اور وہ بادشاہ کے لیے ہوتا اور چونکہ ان کی خدمت گار ہوتے ہیں تو ان کی رہائش کے لیے اطراف میں گھر بنائے جاتے ہیں وہ گوا محل تسکرہ کہلاتا ہے اور یہ تسکرہ ہمس میں تھا یہاں ازما کو جمع کیا ہیرغل کا خیال یہ تھا کہ میری رائے تو تھی ہی اب زکاتر نے بھی میری رائے کی تائید کر دی اور وہ بہت بڑا لاٹ پادری ہے تو اب اگر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا تو شاید بات بن جائے یہ خیال اس کا تھا لیکن چونکہ اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ لوگ کا اشتعال میں آ جائیں گے اور ہنگامہ کریں گے تو اس نے یہ بھی انتظام کیا کہ باہر نکلنے کے دروازے لاک کر دیے بند کر دی خود اوپر گیلری میں جا کے بیٹھ گیا تاکہ وہاں اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے اور باہر نکل کر فلاح اور رست کی رغبت رکھتے ہو تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر آ جاؤ اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت برقرار رہے وہاں یس بتا ملک حکم تو اس نبی کی بات کر لیں. یہ سوچتے ہوئے کہ ذوات میں تعیب کی ہے اب شاید بات بن جائے اس نے یہ بات کہی فہاسو ہے ستا ہوں مرل وحش ارل افوا تو لوگ بھاگے جنگلی گدھوں کی طرح بھاگنا دروازوں کی طرح فوجدوہا قدغل لکھت تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو تالا پڑا ہوا ہے فلما جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی اور ایمان لانے سے مایوس ہوا قال ردوہم کالا ان کو واپس بلاؤ اور واپس بلانے کے بعد کہا قلت مخالتی آنفا میں نے ابھی ابھی جو بات تم سے کی تھی اختدر بےحا شدت میں تمہاری اپنے دین پر پختگی کو آزمانا چاہتا تھا فقت رائے تو تمہیں دیکھا کہ واقعی تم تو اپنے دین میں بڑے پکے ہو اور میں امتحان میں تم کامیاب ہو گئے وہ سجدول تو لوگوں نے اس کو سجدہ کیا وہ رضوان ہو اور سے راضی ہو گئے فقان دکھا آخر ہے شانق یہ شان رقب کا آخر ہوا لوگوں نے بات نہیں مانی ویشی گدھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پالتو گدھوں کے مقابلے میں زیادہ تیز دوڑتے ہیں. تو لوگ دروازوں کی طرف بھاگے اور جناب دروازوں کی طرف بھاگ کر انہوں نے نفرت کا اظہار کیا تو اس بد نصیب نے یہ کہا کہ صاحب میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین کے اندر کتنے پکے ہو چنانچہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے جب یہ بات اس نے کہی تو لوگ خوش ہوئے اور اس سے راضی ہو گئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیر مر گیا حرقل تو بعد میں بھی زندہ رہا غزل موتا میں اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی غزل تبوک میں بھی اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تبوک کے موقع پر آپ نے حضرت دہیہ کو پھر کہا اس کے پاس بھیجا خط دے کر اور یہ تبوک کا واقعہ تبوک سے پھر حضرت دہیہ کو اس نے رومیہ بھیجا پہلے بتایا تھا کہ کے پاس جو آدمی گیا وہ دہیہ تھے یا کوئی اور تھا یہ متعین نہیں ہو سکا یہاں تبوک سے جو ہرکل نے لاٹ پادری کے پاس آدمی بھیجا وہ دہیا ہی ہے لیکن وہاں یہ تھا کہ زگاتر لاٹ پادری تھا اب یہ معلوم نہیں کہ کوئی اور لاٹ پادری ہے یا زگاتر ہے وہاں دہیا متعین نہیں تھے زگاتر متعین تھا اور وہ ایمان نہیں لایا تھا تصدیق کی تھی لیکن ایمان نہیں لایا تھا یہاں دہیا ہی گئے ہیں لیکن لاٹ پادری متعین نہیں ہے کہ وہی زغاطر ہے یا کوئی دوسرا ہے بہرحال وہ جب دہیا گئے اور اس لاٹ پادری کو آپ کا وہ وقت دکھایا تو وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد اس نے نصرانی لباس اتار دیا اسلامی لباس پہن کر آیا اور اسلامی لباس پہن کر جب وہ مجمع میں آیا تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اس کو شہید کر دیا اب یہ متعر نہیں کہ وہی زکاتر تھا جو پہلے بھی گوا تھا یا کوئی دوسرا لاٹ پادری تھا پہلا اگر زکاتر تھا تو پہلے تو وہ ایمان نہیں لایا تھا تصدیق کی تھی اب ایمان بھی لے آئے اور شہید ہو گیا اور اگر وہ نہیں ہے تو دوسرا لاٹ بند ہے تو وہ بارہ شہید ہو گیا یہ واقعہ پیش آیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانا آخر و ظال کا آخر ہے شان ہرکل سے اس قصے کا آخر بیان کرنا مقصود ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ ہر مر گیا حرق تو بعد میں بھی زندہ رہا اور موتا میں اور تبوک میں اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی اور تبوک میں آپ نے اس کو خط بھی لکھا اور وہ خط اس نے پھر رومیہ حضرت دہیا کے ذریعے سے بھیجا اور وہاں وہ لاٹ پادری ایمان لیا اور شہید ہو گیا جب حضرت بہیا واپس آئے تو اور واقعہ بیان کیا تو ہرق نے کہا کہ دیکھ لو میں بھی اگر ایمان لاؤں گا تو مجھ کو بھی قتل کر دیا جائے گا ویسے اس میں آپ کو جواب میں لکھا انی مسلم تو آپ نے فرمایا کدب ادب اللہ انسرانی جھوٹ بولتا ہے یہ نصرانی ہے اسی طریقہ اس کے بعد میں پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں آخر کار براتی اختتام کے لیے امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کتاب ختم ہوتی ہے تو کوئی لفظ لاتے ہیں جس سے کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہاں آخر کا لفظ ہے شیخ کی رائے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کتاب کے آخر کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اے کتاب کا مطالعہ کرنے والے جس طرح یہ کتاب ختم ہوگی تمہاری کتاب زندگی بھی ختم ہوگی آدمی کو اس کی کتاب زندگی کے ختم ہونے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ تم ہمیشہ نہیں رہو گے جیسے یہ کتاب ختم ہوئی تمہاری کتاب زندگی بھی ختم ہو جائے اس کے بعد ترجمت الباب سے مناسبت ترجمت الباب سے مناسبت میں ایک بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وہی بھیجنے والے اللہ کی عظمت و جلال کے ہر جانب چرچے ہم نے کیا کہ وہی خالق ہے وہی خالق شمس و قمر ہے وہی خالق جبال و بہار ہے وہی عمر نظام کی تدبیر کرنے والا ہے اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا درمیان میں واسطہ جبریل ہیں انحو لقول و رسول کریم زی قوت اندہ دل ارش مکین متعین سمہ امین ان کی شان میں آیا موہی اللہ ہے زریعہ جبریل ہے موہا الے آپ تو آپ کے احوال بیان کیے کس روایت کے اندر آپ کے احوال بیان کیے ہرقل جو بہت بہت بادشاہ رومیوں کا اس نے آپ کے احوال سن کر آپ کی تصدیق کی ہے زراطر جو بہت بڑا لاٹ پادری ہے رومیا کا وہ بھی آپ کی تصدیق کر رہا ہے اور ابو سفیان جو مکے کا رہنے والا ہے اور قریش کا سردار ہے وہ بھی آپ کی تصدیق کر رہا ہے اس لیے کہ جو سوالات ہوئے ہیں ان کے جواب ابو سفیان ہی نے دیے اور ان جوابات میں آپ کی تصدیق ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اس روایت کے ذریعے سے موہ اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمال کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ رقل بھی آپ کی تصدیق کرتا تھا اور بھی آپ کی تصدیق کرتا تھا اور ابو سفیان بھی آپ کی تصدیق کرتا تھا اور تصدیق اس بات کی کہ ان کے اوپر وہی آئی ہے یہ نہیں کہ یہ کاہن ہے یہ نہیں کہ یہ جادوگر ہیں یہ نہیں کہ یہ مجنون ہیں وہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ کاہن ہیں اور یہ دیوانے ہیں ان تمام چیزوں کی نفی ہو گئی اس روایت کے ذریعے سے دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو سفیان نے آپ کے جو احوال بیان کیے ہیں وہ احوال ابتدائی دور کے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد دونوں قسم کے احوال پر اس نے روشنی ڈالی ہے ان سوالات کے اندر یہ دونوں قسمیں آ گئی ہیں. تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ ان اواف کمال کے پائے جانے کی بنا پر اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرما ہر ایک آدمی کا انتخاب نہیں ہوتا صفات کمال کے ساتھ موصوف ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے تو ابو سفیان نے جو آپ کی صفات کمال بیان کی ہیں ان میں اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ ان صفات سے موصوف ہونے کی بنا پر اللہ نے آپ کا انتخاب فرما تیسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ میں انا اوہینا کما اوہینا نو ورنبی نام بادی کی آیت آئی تھی اور یہاں آیت آئی ہے یا آل کتاب بیننا بیننا. ان دونوں آیات کے اندر یہ بات مشترک ہے کہ انبیاء کی طرف وہی ہوتی ہے اخلاص کی انبیاء کی طرف وہی ہوتی ہے اقامت دین کی انبیاء کی طرف وہی ہوتی ہے توحید کی تبلیغ کی ان دونوں آیات آیت کا آیت شرط ہے وہ آج ترجمت الباب میں ہے یہ آج روایت کے اندر ہے اور ان دونوں آیات کے اندر اخلاص اقامت دین اور تبلیغ توحید کے مضامین مشترک ہیں تو یہ بتایا گیا انبیاء کے یہ کام ہو